الحمدللہ تو وسلام ملاحباد ہلوی نسو سدل ام گیا وغیر بالحسن بضغض بال من الش الرج من بسم الله يح الرحي يا أي رب ان ارسلك شاهدا ومبشرا ومبشرا اللَّهُ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ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 السلمو وسلم مؤلا من سلسلم اللہ بے کا خیبل الخلق کل سند بدن لبی گا هو اوہبی الذي تفا شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتح من مولايا دائماً آباداً على حبيبك خير منزاه عن شريك فيما فیمہ سین ہیل حسن فی غیر منہ کا مولا جا سل ابھی بے کا شہر فلوتے کدور جلسہ سجادہ نشین دربار علیہ بندگیہ شیر گڑھ شریف اور حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہلی مرتبہ مبارک آستانا شریف سند الشفیا الفانی فی اللہ والباقی باللہ حضرت سیدنا محمد ابراہیم داود بندگی رضی اللہ تعالی عنہ دے زیر سایہ بیٹھ کے خدمت دین دے سلسلے سے لب خشائی موقع حاصل ہویا ہے حسن اتفاق کہ جلسہ مبارک دہتمام کرنے والے مخدومی پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب بخاری نے اے بخاری سی دادا جی قبلہ بہت بڑے مرد کامل بقول وی بائی مرد زندہ فرمائے سید فضل حسین شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ہرونا آباد شریف دنار کچھی آڑا شریف دربار شریف امال. تو جلسہ کراؤن آڑے بخاری سید نے جنہ دے زیر سایہ بیٹھے ہیں جنہ دے قرب و جوارج ایک حضرت سیدنا داود بندگی اور نار سیدنا بہاول شیر قلندر اور سیدنا شاہ مقیم محکم الدین رضی اللہ تعالی اے دوم قادری نے اوہ تو گلانی بھی نے ایک کرمانی نے یہ بھی سید مبارک نے وہ بھی سید مبارک نے اور دونوں کی جلالت شان جہی سڈ جیسے کمینے کی بیان کر سکتے ہیں گوس پاک میران دا فیض میں سا بندگی رضی اللہ تعالی دے احوال شریف پڑے نے تو ایک عجیب فرحت جی محسوس ہوئی روحانی طور کہ آپ شیخ عبدالرحمن جامی عاشق رسول مولانا جامی دے شاگرد دے شاگرد نے سبحان اللہ کیا حضرت مولانا حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ دے شاگرد نے استاد گھराना عاشقاں دا مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ دا عشق اس درجے دا ہے کہ میں نے اکھناڑ ویکھنے ویکھن والے اللہ ما خدا بخش اظہر صاحب شجعبادی نے بیان فرمایا اسی رحمہ اللہ کہ میں حرات دے اندر مولانا عبد الرحمن جامی دا دربار شریف ویک ہے انہاں دے قبر شریف دا تعویز لڑا ہے نا اس تعویز وچوں سینے دے بالکل برابر مولا جامی سرکار دے سینے شریف بالکل برابر ایک درخت نکلے اکھڑا درخت اس درخت کا ہر پتا ادا ادہ ہر یعنی اونا دے سینہ مبارک دے عشق دی اگنو اللہ تعالیٰ نے او درخت جنمودار کر دیا فیض اویسی سلسلے اویسی طریقے نارہ آپ نے فیض پایا ہے غوث پاکتوں استادی ادرویں اویسی سلسلے یعنی اویسی طریقے نارہ جس لئے علم فارغ ہو گئے نے تے اللہ تعالی نے اندر اپنی کھچ پائی اے اشک دی پھر آپ کئی عرصہ خلوت جنگلہ میدان گزارے اس وقت پھر روحانی اندروں تے ادروس پاک میرا سرکار اشارہ ہوا ہے کہ ساری اولاد وسدی اچ شریف حضور سمان دربار دے مرید نے کیونکہ ساڈا گھر بھی اتنے نوج شریف تو او بیٹے دے اگوں ال رزاق سدن عبد ال رزاق کے بیٹے اگوں سیدنا حامد گنج بخش جنہ دافتہ نے شاہ مقیم سرکار رضی اللہ تعالی نو وہ بھی قادری نے ادھر ہی آفتہ یافتا نے اُنہ کی جی گل پڑی بڑی عجیب جی جدو آپ شیخ آستے مرشد آستے پھرے نے تے پھر دل لے چے خیال اٹھے آئے بھی آپ نے دادا جی قبلہ باول شیر قلندر سرکار الجامعہ آپ دے قبر شریف انوائیں جی جفا پا کے سو گئے نے آپ فرما دن پہ حصہ نہیں تو لاہور لکھا آپ لاہور تشریف لے گئے دی عجیب کرامت کس آن کی رد کیتی حضور اتے ایک فقیریاں فکیریا اندیاں تین چار بیویاں نے تین چار بیویاں کو ہجرے عبادت بھی کر رہا ہے بڑی عجیب آپ فرما فکیر انکار نہیں کرنا چاہیے انہاں دی, انہ دی ان دا منکر نہیں ہونا فرمایا ادھر ویخ دا فرما دا ار سامنے کی انہیں آخیا جی درخت فرمایا ہر پتے آل ویخ ویک ہر پتے شاہ مقیم بیٹھے دا. اپنے جگہ بیٹھنے، بیٹھنے تو ہی بھی بیٹھے نے اتحاد تو خوش نصیبی یہ دین اللہ والے اشاق صادقین دے زیر سایہ بیٹھ کے پہلی مرتبہ خدمت دیلسلے لب کشائی کا موقع مل رہا ہے موجود انوان اے سراج منیر شب معراج شریف ستائیسویں رجب المرجب آج غالبن اس مناسبت جناب سامنے جس موضوع تلام گا کی عنوان ہے سراج منیر قرآن مجید دے دو لفظ نے سراج منیر بس آخر تک بولاں گا اللہ لا شریک مولا شرح صدر نال بولن دی توفیق بخش اس تو قبل ایک نئی نظم جناب نے جناب واسطے نئی نظم منظوم اور جڑے صدور محفل نے انہاں دی اجازت نال ہی پیا بولنا تے اگر کوئی خراشی دا سبب بنے تو وہ دی پہلا ہے نظم نو غورنال نال فرمانا جے اگلے دن رینالے سنا تہن سنانا یار آواز ادھر پتا نہیں پاس آواز نہیں ہاں نہیں بچ آواز نہ سڑیا کڑا کی ہوا یہ یونیٹ تھر تھر پہ آواز صحیح پچھے ہاں آواز آ رہی سارے دوست نے بہلی آپ ایک کو صحیح رکھی ہیں توجہ بھئی توجہ سنو آو نئی ایک کہاں سنو آ لو گو کہانی کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں نبی کی نشانی سنو حضور دیا نشانیاں تو بتھیری سبحان اللہ میری مراد مخصوص نشانی جس کو کہتے ہیں حکومت اسلامی نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی نہ ڈھونڈے سے ملتا دل کو نشان بھی کریں رب کے آگے مل کے فقا جو آنسو نہیں ہے جو آنسو تو رول زبانی سنو آ لو ایک کہانی نقل والے آئے اقل چل بسے نقل والے آئے عقل چل بسے فصل والے آئے وسکل چل بسے ارے گلستہ نہیں ہے نہیں ہے تو کیا باغبانی سنو آؤ لو نئی ایک کہانی اور توجہ تم جو باندھ بند جو پیش کرنا کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام کے لیے پرچی چاہیے نہ پرچا نہ پرچا نہ پرچا نہ پرچی نچی فقط دین کو چار ہے امداد عرشی فقط دین کو چار ہے امداد عرشی الکشن کی ہے یار الیکشن کی ہے یارو بک بک پرانی کہانی سو لو رکشن ہوتے رہن جو بل ہوتا رو اسلام کے لیے کہانی نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کو نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ملے بس خدایا ملے بس خدایا تیری مہربانی سنو لوگو نہیں ایک کہانی خدا آیا تو ت ھائے سب کا بیاں بھی آیا دیکھتا ہے چھپا بھی آیا بھی تن لے ہماری تو سن لے ہماری جدر دی کہانی سنو رو کو نہیں ایک کہانی جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھیرا جدھر دیکھتے ہیں ہر ہے اندھیرا مگر شور ہر سو سویرا سو مگر شور ہر سو سویرا پیدا نہیں کہیں پیدا کہیں نہیں ہوا اب ربانی سنو آ لوگ نہیں کہ ایک کہاں جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں جو مذہب ملا ملائے ملائے ہے سلف سے تمہیں کو نظرتا نہیں ہے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 ل میں کیوں سو گئے ارے دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے جہاں کو دکھا دو جہاں کو دکھا دو نش ارے جہاں کو دکھا دو کمالِ روحانی سنو, سنو لو گو نہیں ایک کہانی ہے جشتی ہمارا شور شورت باقی سبھی کچھ سمجھو ہے فتنا ارے دین نبی پر دین نبی پر لٹا دو جا ارے عزت نبی پر عزت نبی پر لٹا دو جمانی سنو آلو گو نہیں ایک کہانی سنو آلو سنو گو نہیں کہانی خیر دل دیوال سے جناب تک پہنچائی اگر اگر غلط ہوگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے اگر صحیح ہوگا تو قبول فرماوا توجہ بھائی توجہ سبجھو ہے عزیزم موضوع کی سراج منیر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سرا جم آیت مبارکہ تبر کاشتے پڑھ لینا توجہ بارد بارد ہے یا او ارسلناک شاہدا ومبشرا کشاہش وداعیا اللہ بی ہی نہیں وسیع بے شک اے نبی اے غیب دیاں خبر دین والے اصا تھو بنا کے بھیج آئے بشر بشارت دین والا ندی ڈر سنوان والا ودہ یعنی اللہ تعالی ادن اللہ بلا سراج منی اور سراج منیر بنا کے بھیج آئے ہوں توجہ فرمانا رات سجنا سراج دے دو مانے ہوں ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی حقیقی معنی سراج دا چراغ تے دیوا شما ہوں اور حقیق حقیقی معنی مجازی معنی دا سورج ہوں اللہ واہد شریق مولا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو قربان جاواں سراج فرمایا ہے میں چراغ مانا کرو تامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی چھپی شان نو ظاہر کردائے اور اگر سور جا کھو دے تامی چھپیاں شان نو ظاہر کردائے اے دربے خونے تھے علم دیئے گل کر کے دے پھر توانو مسئلہ سمجھا مانگا اللہ تعالی نے سراج کیوں فرمایا ہے اپنے پاک حبیب صلی اللہ ہو تعالی علیہ وسلم دیکھنا قربان جاو اللہ اولا شریک مولا سونے نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سارے کمالات شانا عزت خوبیاں تمام کمالات دا مجموعہ بنا اصل بنایا ہے اس دو تے تمام اولیاء اے کرام دا اتفاق اے تمام اللہ دے ولیاں دا اتفاق اے محققین علماء دا اتفاق اے اللہ والے پیارے اس گلدے متفق نے اللہ والے دولہ شریک نے ساری کائنات دی اصل جان تمام کمالات دا اصل پاک محمد نور نو بنایا ہے ذرا روک نہ دلائل نہ موضوع ہوزو بیان واسطے جو دلائل اس بات واسطے جو دلائل چاہیے ہوں او جی نہ لبن کسی پاس تو پھر تسا ذوق لینا بھی ہے داد دینی بھی ہے ذرا توجہ رکھنا انشاء اللہ العزیز ایسی گلاں سناواں گا جڑیاں پہلوں نہیں سنیاں ہونیاں اللہ واحد الا شریک مولا سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جامع الكمالات مصدر الكمالات بنایا ہے رب واہدہ اولا شریق مولا نے اپنی شانا, شانا جلوا شریق مولا نے وندنا سی کائنا حقیقت حضور دور نور رکھ چڈیا سن جو وندنا سی جو تقسیم ہونا سی اللہ واہدہ اولا شریق مولا سونے نے کٹا کر کے دیاں حضور, دی حضور سرکار دے نور مبارک جو روز ابل رکھ چھڑیاں سا توجہ نہیں فرمائی سوجائی میں عبارت سے پڑھ کے ایک عبارت پڑھ کے اگے چلنا وا ترق بولو میرے کوڑ المدى شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی انو سرکار دی آب آب آب آب آب آب آب نے نقل فرمایا امام عبد الغنی رضی اللہ تعالی انو تم فرمایا ہوا کا حسب كان الله تعالى خلق نور او صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه جميع المخلوقات وانه قد افرغ عليه جميع الخيرات والكمالات وهو قد قسمها على الخلائق بحسب استعدادات فلا خير يصل الى احد من خلق الله في الدنيا والاخره الا بواسطه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العارفون والسلطان هم الشيخ الاكبر سي محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ نبانی امام عبدالغنی نابلسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو نقل فرما رہے نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا پھر اس دو ساری مخلوقات بنائی اور اس نور مبارک دو تمام خیرات تمام کمالات تمام شانہ اتھی پادتیاں پلٹ دیتیاں وہوا قسم حال الخلائق بہا سب استعداد آتے ہیں اللہ وحدہولا شریک تھونے دا محبوب لوکاں دی استعداد صلاحیت قابلیت دے مطابق او فیض او کمال او شانہ او خیر واند دے رہندے جنہ جنہ کسے دا بھانڈا ہے توجہ نہیں فرمائی کمالات چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہوئی ہو چاہے مانوی من۔ چاہے اندر دیو چاہے باہر دیو جو بھی جتھے کتے جگہ دیتے ہیں کوئی کمال نظر آوے گا سمجھیں او کمال بھامے پشلیاں ویچے بھامے اگلیاں ویچے بھامے نبیاں ویچے بھامے امتیاں ویچے اللہ واحدہ اولا شریک مولا نے او کمال سونے نبی تو ہی بنڈیا ہویا ویچے اللہ واحد اولا شریف مولا سونے نے آپ نے ایک عجیب قسمدہ بنایا ہے توجہ فرما ہے درویخ جیمِ بذرگ فرماندے نے آنڈے دے بچ حقیقت ساری مرگی دی چھپائی ہوئی ہے ایسے طرح قینات دی حقیقت نورِ محمد چھپائی ہوئی ہے فرمایا کوئی خیر بھی خیر یا دن خل کلا ہے خیر میں دنیا ہو جنوب بھی کوئی خیر پہنچنی ہے نا نبی واسطے کما ہی کرا کما لکل آر فون فرمایا تمام عارفین چاہے ہو بہاول شیر کلندر ادھر ویخ گل پام سمجھ آس رات کی جے جی قبضہ قدرت میری جان نبی تے نبی رے بلیاں دی گل بھی سمجھ نہ مان لیا کر منکر نہ بنے میں حقا پکا ہو گیا گل پڑھی شہ شاہ مقیم سرکار بھی عجیب جئی آپ گزر رہے سن دی دار دیا گاجر دینا اپنے بیلیاں نو بیلیو نے گاجر پٹ لو انہوں نے پٹ کے درویشا چنڈ دیا کئی بندے حیران ہو گئے انہیں آخر عجیب گلکار بغیر پوچھنے تو کھانا کت آپ نے اس طرح کھیت سویرو ہی جمیدار آدر ہو جا ارد کردہ لجپالا میں منت سکھی زی, میرا کام ہو جائے میں جنیاں گاجر نے شاہ مکیم درویشا گا میں سنیا راتے درویشا پٹ رہی نے مہربانی ہے چلو میرے تکلیف کرنی نہیں پی آپ نے فرمایا حق بحقدار رسید مسکرائے مسکرا کے فرمان دینے حق حق والیاں تک پہنچ گیا توجہ ہے نہ سمجھ آئے تو من لئی نا دے گے بڑے ہوں دے نے رات اثرار چھپے ہوں دے جدو کھلتے کھل ضرور ج ہیدر وے قسم وزاد ذکر کیا نا ہیدر وے ایک توجہ ذرا متو اکھے میں عالماں دی پڑی گل بیا کرنا وا ایک ہوندی ہڈ ورتی ایک ہوندی جگ ورتی ایک ہوندے نے کال والے ایک ہوندے نے حال والے ان وچ فرق ہوندا ہے فرق ہوندا ہے کال والا ہوے ہو جڑا گل جاندا ہے تے زبانی کردا ہوے ہو حال والا ہوے ہو جڑا ویخ وے کے کردا ہے اللہ ودا الا شریک مولا سونے نے نبیا نال والا بنایا ہے وہ ویخ کے گل کرتے ہیں اللہ واحد اولا شریک مولا دے سنے نبی بیک کے گل کردے دے نے دے زبان ہر نال بھی گل کردے دے نے لیکن انہا ہویا نبی دے جان تو بعد اگوں بارس دو طرح دے رہ گئے نے ایک قال والے ایک حال والے عالم نبی دی سنی سنائی بیان کر نے پڑی پڑھائی بیان کردے نے پر جے دعود بندگی سرکار ور ہون اے شاہ مقیم ور کے ہون انہا پڑی پڑھائی اکڑ گلا شریف مولا نے کیوں دو سلسلے چلائے اگر کوئی اعتراض کرے اسلام سے زبان کھولن لگے وہ تم چلے علم نال دلیل دو علم دلیل دو عالم بیٹھے نو علم کھڑ کے مخا دیندے نی آوے قران حدیث وچ لکھیا ائی اور اگر کوئی ایندا منکر آوے او آکھے علماں دی گل پاسے رکھ اگر طاقت ائی تے مخا تیرا نبی کہیا گیا ہے تیرا نبی کہیا گیا ہے، سارا خارق کائنات میرے تو بڑی میرے نور تو بڑی ہیں دس تیرے کول کی دلیل ہے اگر ہے تے مینوں وکھا اللہ وحدہ اولا شریک مولا نے حضور دی امت دے اندر انج دے بھی شعر رکھے نے جڑے سینے دھ مار کے آخری نے دس کی ویکنا کسمزاد دی آخ دیں گو ہاتھ تے ساری خدائی نورے محمد نال پری نظر آدھی ممکن ہی نہیں ٹھیک ہے ہم مادی دور میں بیٹھے ہیں جس میں روحانیت نظر نہیں آتی لکنی نہ کوئی نہیں چھپ گئے ہیں اور رہن دے کی اگر کوئی آخرا کاٹ دے اگلے آخر حوالہ پرا رکھ پھر قربان جاو گوس پاک میرا ورگے او پھر وا د جدھر بھی ویخنے محمد نظرہ محمد نظر آ توجہ عجیب گل اس گل مذہب والے بھی مان گئے نے منکر بھی مان بیٹھے نے توجہ فرمائی ایک بزرگ ہوئے سی عبدل عزیز آ فرد میں می ہر شہر ذرا ذرا اللہ اللہ کردار ایج ہوں فرمایا مینو وزو کرنا کہ جہ جدو پانی دی آواز سننا اللہ اللہ کی تو میں ہو کرا توجہ نہیں فرمائی موضوع اشارہ ضرور بزرگان آپ سمجھ, سمجھ نہیں پی آ جی ہے سمن بی جو ان کی مراد یہ گل لگے نہ یہ آخنا شریعت اپنی تھان گ فقیر گل اپنی تھان ساڈی سمجھ نہیں آ گل ہونی ضرور صحیح ضرور ہونی شریعت مطابق ہی توجہ نہیں فرمائی تا کر کے سڈا پیر باہو فرما فرمایا تن من یار میں شاہ محلہ ہو دل کی تا آن اللہ دل بسور <تصال> میرا ہوا خوب تسلہ پشانیہ درد مندرز پشاڑی بہو دا سر کھلا گل کر سراج, سراج چراغ نو بھی آخد سورج نو بھی آخد پہلو ایک مسئلہ بیان کرن لگا علم منتق, لے حوال منتق دیئے زبان دل دیسی دی واسطہ پھر سبت واسطہ پھر عروج حضور واسطہ اکھ نے پہیاں حضور واسطہ ہر کمال ہر خیردہ واسطہ نے جو بھی حسن ویکھیں کسے تھا دیکھو بھی خوبی ویکھیں سمجھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ناڑی آئیے اللہ وحدہ شریک مولا اپن نبی ابیا ساری امتاں پچھلیاں اگلیاں نبی صاف سب واسطے ایک کدار تا کر کے دلیل توجہ درگا اللہ وحدہ واہدار شریک مولا پچھلیاں امتاں سب تو سونے نبی صلی اللہ قبر کرانا سی کر نبی پچھلے جتنے گزرے نے بابے آدم علیہ سلام تو اندر امت جدو جاندے تین سوال ہوندے نہیں من روکا ماں مرد مولا سوال دن کرا اے پہلیاں امتوں دے بھی آدھے سن اس امت تھی آن سوال پیدا ہوتا ہے عجیب گل ہے امت پچھلیاں نبیاں سوال محمد دے بارے عمت پچھلے نبیوں دی سوال قبر دے اندر امت دے بارے نبی دے بارے اساں دے چلو اساں دے جاننے او کیویں جان دے سڑ جویں توں جاننے صحابہ نے ویکھیا اہل بیت جنا ویکھیا ویکھیا توجہ ذرا امت جنا امت چوں تے کسے ویکھیا نہیں پر سنے آتے ہیں تو اسی سن کے جاننے ہیں پچھلیاں ہر نبی مولا لی فرماندل مولا لی فرماندل حضرت ابن عباس پاس فرماندل ہر نبی اللہ نے فرض سی ہر نبی اپنی امت دے سامنے میرے نبی آخر زمان دا ذکر کرنا جے تاکہ ہر بندہ میرے نبی نو پچھانے میرے محبوب دی حضرت روسا علیہ سلام دی امت ہوبی دی سی پاوے نہیں سی دی محمد کریم نر دی سی عسا علیہ سلام دی امت ہزور دی سی سابے آدم تو لے کے ہر نبی ضروری سی اللہ نے فرمایا جب لا لو ہر نبی کو لنا فرماد ہے مبادہ لیا سی احد میساگ لیا سی جدو میرا نبی آوے رسول معظم آوے تُسا ایمان بھی لیونا ہے اُنہ دی مدد بھی کرنی تا کر کے حضرت موسیٰ بھرگے بھی عرض کردنے آئے اللہ جدو امت حدیث صحیح ہے جاؤں گا حضرت قلیم نے جدو نبی امت ویکت ویک عرض کر دے اللہ سونے اس نبی امتی چا بڑا بلے بلے توجہ اے اللہ واحد اولا شریف مولا نے اس دو دلیل حضور سارے نبیاں نبی ساری امتہ دے نبی نے. اس دعوے دلیل دست ایک نبی بچا کے رکھا ہے نبی حضرت کدی سوچا جی کیوں آنے باقی نو وسال وفا ہو گئی لیا کے ہزور اللہ نے حضور دی شریعت دے چلونے. امام مہدی سرکار دے پیچھے حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھنی دمشق دے منارے تے اترنا عرض کرنی امام مہدی آؤ سرکار صبح دی نماز دے وقت ہو گیا آؤ تشریف لیاؤ آپ نے فرمانا نہ اللہ تعالی نے اسی واسطے بچا کے رکھے کہ وہ نبی بھی ہو گی ہے مگر امتی بن کے گے۔ تاکہ پتہ لگے اے نبی شامل ہے دی نبوت فرق نہیں خیر آج مثال دیکراغ دیوا اس دیو اگو دیوا بالو اس دیو اگو دیوا کروڑا دیوے بلد جا پچھلا گٹ دیں کہ گٹ ج پگ سارا روشن ہو جائے چراغ آخری تو پوچھے تمک پیاخری تو تینو کتوں چمک لب گئی وہ کہا میرے نال بیٹھا تو پوچھ او پوچھ تین کتوں لب گئی وہ کہ جاگے بیٹھا اُن پوچھ وہ یار تیری کتوں کے بیٹھا وہ کھلونا داؤد بندگی سکار تین کتوں لبی وہ ایڈی چمک دل چمکا بیٹھا نور کتوں آ جائے کسی سائنسدان نے آخر میں گل کر لگا توجہ کرو کسی سائنسدان نے آخیا کشش سکھلے بھاری چیز ہلکی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس وجہ ناڑ کائنات قائم کھلوتی میں کہ یار گل کشش کائنات ضرور ہے کشش ضرور ہے کچ ضرور ہے لیکن بھاری شاری کا کوئی چکر نہیں بچوں نکتا ہو رہے آخر وہ کہڑا میں کہ کھچ بھاری دی نہیں کچ اشکی ہے کشش سکل نہیں عشق دی اے اگر بھاری شای چھک باری دی شہ تے پہاڑ نو چھک اگر لگ پہاڑی شہ چکی ہوٹی بندے تھلے رکھ لسان نا نا نے جیب دیکھا ہے وہ ہوندہ اللہ دا ولی بابے فرید رنگا کمزور لکھا نو میں چھک لینا ہے معلوم ہوا دل دی کے دی بھاری پوری دا کوئی ویک پہاڑ کا ذکر کرو پہاڑ لو نرا مارو پہاڑوں فرمائی پر اہ گل اقبال فرما کلندر لاہور ہی فرماندہ کافر دے مومن دا فرق لبا دے کنارے دوتے پھر پریشان ایک دم حضرت خضر ظاہر ہو گئے مینو فرماندنی اقبال کی لب رہا ہے میں ارد کیتی تھی سونے میں کافر مومن دا فرق پیا لبنا وا وہ آدھا میں تینوں دو لفظ دس دینا وا دس سونے کی فر گ کافر کافل یہ پہچان کے کافل یہ پہچان کے آفات میں گم ہے کافل کیجے پہچان کے آفات میں گم ہے سد سیدنا پیر پیرا پیر دستگیر دستکیر پاک میران دی آپ جا رہے ہزار قدم پیچھے آپ تشریف لے جا رہے ہیں دل اندر خیال توجہ کسے مرید کے دل خیال آ جائیں آپ پیچھے بڑی دنیا بھی فردئی ایک دم سارے بندے نس گئے حضور ہی ہلور کلے مرید کے دل خیال آیا یہ بنیاد سارے جانے رہے تھوڑی درد سارے قدم کٹے ہو گئے میرے پیر موڈے دیا رکھے روش پاک فرما کی سوچتا فرنا ہے دل فکیر دو انگلوں کے فیر پہ اج فیر جدو تک کنا مجما ہے میں دل چ اپنے پھیرے آئے سارے بج گئے نے تو تر سوچا ہی میں پھر دل چردہ کیا سارے قدما بچا گئے معلوم فقیر دے دل دے عشق دی چھکے بھاری پوری دا کوئی چکر نہیں توجہ ہے پر آپ دور ہی بڑے نکل گئے اللہ دیا بندیا ہائے ہائے ہائے اقبال کلندر اقبال کا پیر ہے رومی مسنوی رومی آ فکیر جہد بارے اقبال فرما علاج آتش رومی کے ہے جو کے سوز میں ہے, ہے کہ انگریزی منتر تر چل گیا مسلمان جی تیرا علاج ہو سکتا ہے مولا روپ کے درد سوز نال ہو سکتا ہے آپ فرمانے چرخ مچھی آرخر فکیر ومزور لگتا ہے امزور لگتا ہے مچھر دے چکر پیادے ہوئے فرمایا تینو پتا نہیں چکر جی ادر ویک فرمایا سات آسمان اس دے دل کے دے پاس توجہ نہیں فرمایا لیا جائے چمکا باطن دا دیوا ہر فقیر آکھے گا ہر کمال آکھے گا ہر خیر بولے گا دسے گا, گا میں اس چراغ کو جن رب نے آخرا چشتی آؤ... آؤ... آؤ... آؤ... جہری حسن جی دی گل کی نا اندر جڑا ظاہری دی... احسن... احسن... حسن و جمال ہوتا ہے دس دیا میرا تذکر آ جائے گا آؤ... آؤ... آؤ... قربان جاوا در ویخ حسن یوسف ہوئے بھی... دام حضرت مورسا کا نور والا ہاتھ ہاتھ دل آسے ہاتھ پونا باہر کڈنا چودوی چان سو بماری نہیں فلبری نہیں ہے نہیں چاہ چن اے یہ سی خبر پاسے ہاتھ کیوں پواں پہ سن دل آلے پاس پوا کے رب دستا سی دل دا کی حال ہونا دل دھ رکھ دیں چمکن ہے دل دا کی حال ہونا خیر ادر ویز ان ہاتھ ہاتھ توج بھی بندے کر انسان دیں حضرت موسا خلیم آدم دی اولاد نے ان بگل چھ پ جور بن جنے کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کا قرآن جی سوڈی چاخ محمد سارا ہی نور ہے، فرق نہیں آ سونے محمد دا سارا جسم نور ہو فیض ادھر ہی گیا ادھر ہی فیل گیا جیتو فیض گیا ہوں توجہ درا حضرت سیدنا نام علیہ السلام دا ہاتھ مبارک جہا بھی جیب شان کمال دس دب شریک مولا نے محمد پاکستیا ہوں حسن یوسف دی گل سنا ذرا بولو حسن و جمال حضرت یوسف دا قرآن نے حسن بیان فرمایا جنہ دن حسن و قرآن پاک بیان فرمایا تے حسن و جمال ایک بی بی پاک کی ہوئی بی, بی, بی دے سامنے جدو حضرت یوسف نی لانے مینے مارن جواب جاو دن پردے پیچھو لکایا ہو ترینیا نے بے ہوش ہو گئی ہاتھ کٹے گئے پتہ ہی نہیں حسن یوسف کوئی شک نہیں عجیب گل سونے نبی میرا فرما نے چوتھے آسمان حضرت یوسف بیٹھے میں یوسف نو اللہ نے حسن دا حصہ عطا فرمایا امام عالما لکھیا ہے کیئنات حسن دا نہیں مراد وے محمد حسن دا حصہ دتا ہے اچھا, اچھا اللہ, اچھا اللہ واہدہ شریف مولا نے محمد دے حسن کا حصہ دتا ہے حضرت یوسف نو ہن چوتھے آسمان سے کیوں بٹھا جائے کی رن حکمت کی سن کئی نبیاں کوئی پہلے بیٹا کوئی دوسرے بیٹا کوئی تیسرے چوتے پنوے ستوے ستو تابے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے چوتھے چوتے کیوں حضرت دے یوسف نو بٹا حضرت چسا علیہ السلام بیٹھے نے اولا ماں حکمتا بیان کردے موسیٰ علیہ السلام دا اتھے بینا وہ سارا کچھ تسا سن چکے ہو نا چیز تینو ایک نمان نقور نقطہ در سن لگ گئے ہیں حضرت یوسف نو اللہ وحد اولا شریک مولانے کہ اوچھ اتھے دے بٹھایا سی حضور نے فرمایا شطر الحسن حسن دا حصہ یوسف نو ملیا ہے حسن محمدی دا حصہ ملیا ہے گالو تھے آگئی چراغ حسن دا محمدِ حسن دا چراغ محمد اے حضرت اے یوسف نو اتو ہی حسن و جمال دا جمال دا حصہ ملیا ہے اللہ نے چوتھے آسمان پہ بٹھایا اے یوسف تیرے زلح خاش سی زلح خاش سی پر تی کسی دیا شک ای آئی یوسف پوچھے دے دیاشے کے میں رب اسنو اج میرا دیرات دا دولہا بڑھا ہے او تھے زلائخہ چکیا سی تو چوتھے دے بھائے میں محمد دا پردہ چکن لگتا جو اچھا حضرت مورس علیہ السلام نو ایڈا شوق کہ امتی بنا دے حضرت یوسف نہیں بولو ہونا کہ نہیں سرکار بہان دی اپنے مثالی جسم شریف کے حصے کا مسلا بادانا حصہ باد سمجھانا وا ل گیا ہزور نے فرمایا شکرس یوسف تینو حسن دا حصہ ملیا ہے اج پورا حسن حصہ میرا جاگ اس سامنے آنے تجارت کردرت رلتے ملتے لکھے نے جا خود سنا یوں صف پیا شخ زلے کوئی وہاں سہارنا اس نے یوں جس پہ عاشق ہے یوں سف ہے مارا لس پہ آشق لڑکے آئے جس پہ عاشق <تصفح> <جس> ہے <پہ آشک تصفح> <تصفح> یوسف سب سے اولا آ ہمارا نبی سب سے پالا پالا ادر ویک سجنا قربان چرا اے چون جس وقت دیوے تو دیوا روشن عمد دیوا روشن دیوے نے اگلے نو دے دے وہ لے گیا پر اتا ہوا اپنا نہیں چراغ دی مثال سونا نبی ہے, ہے واللہ بنڈا اللہ قاسم اللہ ہے میں ماندنا. ادھر دیکھ الا سورج بھی فرمایا جی سورج آنا کریں تو پھر بھائی سورج روشنی سٹ پر دجو نہیں دندہ دندہ دے دگ شیشہ کرو نا تو سورج ادوی بچ آ ہے لیکن شیشے نو رور نہیں ملدا او دا نور زائد ادر اتحی وجہ ہے دیوا چراغ جڑا ہے اگر پہلا چراغ بجھا دیو تو اگلا کائم رہ لیکن اگر شیشہ سورج دے سامنے کرو گے تو کچھ ہے تو جو اینچ کرو پھر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے فکیر فرما نے اللہ تعالی نے حضور دی ذات نو بنایا سورج کی مطلب اپنے حسن دیاں جمال دیا کمال دیاں دیا دیاں خوبیاں دیا یہ سواواں سٹ د اگلا چمک جن جی سورج تو چمک ہے چن خود یہ و نہیںبارکباد نے ایسا بنایا صرف کہ جی ہے نا نہ سورج کے سامنے جن کا حصہ سامنے آنا ایک چمک ہے دوسرا نہیں چمکتا دوسرا دستا ہی نہیں تا کر کے بڑا چھوٹا موٹا پورا ہو ہے جن جیس لے آج ایک اللہ تبارک تعالی نے دا ایک پاسا بنایا جہا جسلے آدھا سورج کے سامنے پورا گول سورج نے سٹی سوا تو سارا چمک گیا چوتری کا بن گیا جی ہٹ دیا ادا سائیں جیڑا سامنے آیا چمکتا گیا جی گیند ہوں بزرگ فرماندن اللہ تعالیٰ نے حضور نو بنایا سورج کائنات حقوں چمک دیئے اس طرح چم آپ کمال خوبیاں شانہ شوامہ پا کے چمکا دین دینے کئی آن دینے چمکا دین دینے توجہ آپ دی چمک ادر آن ظاہر ہون دی ادر ظاہر ہون ملدی نہیں مل جگل بھی مل بے جے آخ سورج کا مطلب حضور سورج ہو گئے ہوں حضرت یوسف تے سورج دے سامنے جی کرنا نا شیشا سورج دیاں چمکاں پورا سمجھ سورج آ جی بلا کہ جدو سورج شیشہ سامنے کریے نا تو پھر جدھر دا روخ کریے نا تو جس چیز تیند چیز کا ہر حصہ چمک نہیں لیکن جے دے او ہی چمک دا. دوسرا نہیں کنڈ پچے بزرگ فرمایا اللہ تعالی نے اپنے حبیب سورج بنا اے جدو چمکے حضرت یوسف کے شیشے مصر تمک سکتا سارا جگ نہیں چمک سکتا شیشے بچا سورج جدر رخ کریے ادھر ساری داری خدائی نی چمکا سکتا اصل سورج نے چمکا ہے او جڑے حضرت یوسف دے آئی نے آئینے دبی حسن نلر پھر مصر دے دیوانہ ہو سکتا خدائی نہیں ج پاک محمد کا و جوال اصل سورج او جدو جڑ پوے پھر خدائی دیوانی ہو ج جڑا شیشے, شیشے دا رخ کرو جے ساری چمکے گی نا ساری تھوڑی چمکنی ساری خدائی سورج نال چمکنی بدرگ فرما السلام دا حسن یہ شیشہ بھی اس نے یو حضرت یوسف شیشہ نے اس شیشہ نے اس نے محمد مصرج عاشق مصر ہویا ہے لیکن ساری خدائی نہیں محمد پاک اصل سورج نے حسن دے اے جدو جڑ پے نے بھی عاشق نے او سر مصر نو چمکا اگے پاک محمد ساری خدائی چمکا دیتی ہے کہ اصل سورج نے توجہی فرمائی کر کے آخ ماہ من ہے دا دن حضرت یوسف نو آخد کنان دن حضرت یوسف نو آخ ماہ من ہے جسو مر مر کی نو سورج نو رو رو ماہ چمک آئے اس سورج دی وجہ ہے جس سے وہ میر ماہ نور ہے جس سیب میں ارش آزم کا دول ارش آز ہم ہمارا نبی عرش آزم کا سبحان اللہ, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ حضرت آل اللہ. یوسف پاک نا کمیز ٹور کمیز ہے حضرت آلु. یوسف پاک <قمیش> آپ ابا جی فرما نے کمیس چلیا باپ نو خوشبو سوچیے فرما نے مینو یوسف کی خوشبو او بد صحابہ فرما نے صحابہ فرما نے جدوں سونے نبی سلسلب لپنا ہوتا سی پتہ نہیں سرکار کدھر گئے گلی نبی خوشبو نبی تک پہنچ جاندے سا گلی کے اندر حضور دی خوشبو انوکھی فیلی ہوں آپ فرمے نے خوشبو پہنچ گئی باپ تک اتنے ہر گلی نبی خوشبو پھیلی ہے دس دے پاک محمد باپ نو خوشبو خمیس دی پہنچیے اتے ہر آشک دوجے نہیں پجا نو, نو اتر پجا مولا لیتے اما کو چا میں مہکتی ہے یہاں پور کمی کو چا میں مہکتی ہر چائے ارب فرمند افغانستان سارے عمر ترکستان سارے ترکی عمر آدمی ساڈے مدی پاک ہر گلی یوسف یوسف آخا اچھا یار کے ترال اٹھ بڑا عجیب جی حسن سارا کملی والے دا بی آشک ہوشک نہیں ہوئی اتر امام بولیا گل کرسی دا برجا دیشر لکھانا امام باجو ابراہیم باجو مسری لتی اللہ تعالیٰ فرما نے اتے کیوں بیبیاں آشکیاں حسن دے حسن مکمل ایتھے پورا حصہ ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے اتے کیوں پی پیا نہیں ہوئی توجہ عالمہ لکھیا لکھیا امام باجوری فرمایا ایک ہوں جمال ایک ہند جلال نبی نے جمال دوتے جلال عاشق جلال غالب سی حضرت یوسف کول جمال ہے تھے جتھے جمال ہوئے وہ تھے بیبیاں بیبیاں عاشق نے یہ تھے جلال دا غلبا سی جمال دوتے ہیں جتھے جلال غالب ہوئے ہیں وہ تھے بیبیاں عاشق نہیں ہوئیان حیدر قرارور کے مرد عاشقوں نے نے اتنی چپر وی مرداشے پیمر مرد آشے بندے نے اسمان وے مرد آشے پہ ہے خدار ورگے مردا شکتے نے وہ سڑکیں جاو اتنے چلال تک بے اگر کوئی آخ وہ چشتی بیٹھ کٹ بیٹھیاں نے اتنے بیبیاں ہاتھ کٹ بیٹھی نے قسم کر لیکن سدقے جاوا اس رب تو سونے مدینے بے تو اتنے بیبیاں ہاتھ کٹنی ہاتھ کٹ رہی نے وہ بھی بےہوش ہو کے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج کے موقع جانور قربان کرن لگے نے اونٹ بچے سن اونٹ جدو اونٹا نے ویخیا ہے کھول کے نبی اگے لٹایا گیا ہے سارے کلے چرڑا چرڑا کے حضور دے آ کے گردن رکھ دین آخر اپنی زبان حال نال تیر چری میرے گلے پر تو مزا ہو میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو او بی پیاں بے ہوشوں کے ہاتھ کٹن اوٹ ہوش نام سر کٹن زندہ جو ہے امام شافی فرماندے نے اللہ تعالی نے کوئی خوبی کمال کسے نبی نو دتا ہے ورگا یا اس کو آلہ ہزور بلکہ گل تو یہ ادھر توجہ ہے کبھی پل <Source> کے مجلو پھرا کو سہارا کبھی لے دل ربابل کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکلا کبھی یوں سفے مہا کے آیا بہت گل کھلے تھے مگر اسی چمن میں بہار آئی جب مصطفیٰ بل کے آیا او بہار آئی جب اے مصطفیٰ بل, بل کے آیا بہار آئی جب چم okay. چمکدی چم <م Portuguese> نہیں کہ صرف ایک جگہ نو چمک نہ جتھے بھی جان پھر اگو چمکا جما اگو پھر جگ پیا چمک دب کے جا بھائی سبحان اللہ فرمائی مورسا کلیم ہاتھ نارک کر کے چمکاؤ حسین جان لگے گھر نے چڑی لائٹ نہیں چمکتی اج چھڑی بھی چمکتی اس نور تو پیچھے چل کر چلے جی ہاتھ تے مڑ بھی اپنا چھڑی ہو اللہ سراجم دعا کر سراجمج کریم پاک محمد رحیم کریم حضور اضور ایک لفظ گا فرماتے حکیم الامت کا کیا مطلب ہے حکیم الامت دا مطلب امت فلوب ازان مزاج دوست مطابق روحانی علاج کرکی ملومت ہوں ہوں آپ اپنا ہر اپنا اپنا کسے بنایا قیامت نو پتا لگنا ہے کہ حقیم المت ایس جان واسطے ارسا کلندر اقبال نتی ملومت کہ آخر داج آلو العالمین شاہ صاحب بس میرا پتھر